رحمٰن الرحیم الحمد اللہ و رحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باطاََشہ باقی تمام اور سب گروپ کے سامعین برادر گرامی برادران سب کو شمحِ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو نوے اور دو سو بتیس ہے پانچ سو نوے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو بتیس جو ہے اوراد فتح کی شرح میں ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے آسما یا میں سے اس میں مقدس یا قدسو کی توضیح میں تھا اس کی لوبی بحث ختم ہونے کے بعد آج جو ہے اور بحث ختم ہونے کے بعد جو ہے اس اسم کے آج کے درس میں یا قدسو کے فیوز و برکات کے عنوان ہے یہ اسم جو ہے اس کے پڑھنے میں بند عموماً کو کیا کیا فوائد ہے معویظ ظاہری ان فوائد کے بعد اور خیر و برکات فجاتے اس حوالے سے جو ہے جو بندہ کو مختلف سے جو ہے اصم کے کی کتابوں میں اوراج فتح کی شرح میں جو کچھ نکات مجھے میسر ہوا ان میں سے چند نکات آپ کے میں پیش کر رہا ہوں تو یا قدوس کے فیض و برکات میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ اس فیض کو کتاب جو ہے مصباح کف امی یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے صفحہ نمبر چار سو ستہتر پہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ذکر ہو پھر جمعہ میاں تو صفی نمر یوتہ الباطن من رضائل یہ کتاب عربی میں ہے فرماتے ہیں اس مقدس کا ذکر کرنا پھر جمعہ کے دن نر ہفتے میں جمعہ کے دنوں میں کتنی تعداد میں میاں و صفین مرتن ایک سو ستر مرتبہ جمعہ کے دن پڑھیں پڑھا کریں ہاں جی ذکر ہو پھر جمعہ جمعہ کے دنوں میں میاں و سبین مر ایک سو ستّر مرتبہ پڑھا کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ ہوگا یہ ہوتا ہیرالماطن بنا تو انسان کے باطن کو دل کو اور نفس کو جو ہے برے اخلاقیات سے پس اخلاقیات سے اخلاق کے زمائم سے پاک کرے گا اور اس کے اندر اچھی خصلتیں اس کے عوض میں آ جائیں کیونکہ خود دوست کا معنی ہے پاک و پاکزہ ہے نا ہر ایک سے تو وہی صفات انسان کے باطن میں آ جائے گا کہ اس کا باطن میں اللہ تعالیٰ اس میں مقدس کے اسم اعظم کی برکت سے اس کے باطن کو اس کے دل کو پاک و پاغدہ کرے گا اگر بندہ اسی نیت سے پڑھیں اسم کو اس کے دل کو پاک و پاکزہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں ہر ان کی برے سوچوں سے پاک کریں برے اخلاقیات سے پاس کریں پاک کریں شیطانی اور نفسانی وساوی سے دل کو پاک رکھنا چاہیں تو وہ یہاں فرماتے ہیں اسے سے کا جمعے کے دن روزِ جمعہ کے دن ایک سو ستر مرتبہ اگر پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و پاکہ رہے گا اس کے باطن کو ہر ان کے پاس رضاعل اخلاقی سے پاک کرے گا یارویں میں اس کا تجمہ میں نے آپ کو ایک اللہ بھسکا کیا ویسے جو ہے ترجمہ ویسے مختصر یہ کہ ہر جمعے کے دن اس مقدس ذکر کا اس مبارک کا جو ہے ذکر کا ایک سو ستر مرتبہ پڑھتا رہے رہنا جو ہے انسان کے باطن کو ہر قسم کے رضائل یعنی برے صفات و اخلاق ضمیمہ سے پاک کرتا ہے یہ پہلا جو ہے اس کا فائدہ اس قسم کا اور حیض وقت دوسرا جو ہے نقطہ جو ہے اس میں کتاب <تصفيق> شرح ہے ابراد فتحیہ جناب عنصر صابری صاحب کی طالب ان ہے انہوں نے افراد فتح کا ایک شرح سنت علماء میں سے وہ اسم کے ذیل میں فرماتے ہیں یا قدوس کا معنیٰ اے ذات اے پاک ذات کے معنی کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں القدوس آسمۂ باری تعلیٰ میں یہ اسم مشترک ہے وہ اس بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمۂ حسن میں سے یہ اسم مشترک ہے مشترک مشترکہ یعنی اس میں جمالی اور جلالی دونوں خصوصیات ہیں اس کے توجہ بنداخر اس کے توجہ شراک کہ یعنی انہوں نے تو اتنا سا لکھا ہے اس ماں باری تعلیٰ میں یہ سب مشرق ہے لکھا ہے تو مشرق سے کیا مراد ہے جو بنداخر کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے یعنی اس مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی دونوں خصوصیات ہیں آگے فرماتے ہیں اس کے عدد عدد اب جو ہے ایک سو ستر ہے دوست کے خود دوستین کے جو ہے افج نکالیں تو ایک سو ستر بنتا ہے تو اسی حساب سے اگر اس اسم کو زوال سے کچھ پہلے یعنی صرف جمعے کی قید نہیں ہے کسی بھی دن میں زوال سے کچھ پہلے پڑھا جائے تو زوال سے کچھ پہلے اس اسم کو پڑھا جائے مراد اس کی یہی مخصوص تعداد ہے جن کا مراد جو ہے شاید یہ ایک سو ستر مرتبہ مراد ہے کیونکہ اسی جملے کے بعد یہ لکھا ہے تو اگر کوئی شادی سس مقدس کو جو ہے زوال سے کچھ پہلے جو ہے ایک سو ستر مرتبہ پڑھے کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے تو یہ بھی اسی پہلے والے اس خصوصیت سے جو کتاب مصباح کا میں لکھا ہے اسی سے ہم آنگے اس میں صرف جمعے کے قید لگایا ہے اس میں جمعے کے قید نہیں لگایا اس میں جمعہ کے دن کا کوئی ٹائم نہیں بتایا اس میں ٹائم بتا رہے ہیں جمعہ کے قید نہیں ہے یہ کہا کہ اگر اس سسم کو جو ہے زوال سے کچھ پہلے پڑھا جائے مراد ایک سو ستر مرتبہ تو دل صاف ہو جاتا ہے انسان کا کس چیزیں صاف ہوتا ہے دل کو لگنے والے بیماریوں سے ہاں جی مراد اس سے برے اخلاقیات ہیں اور جو ہے شیخ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات بن اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات ہاں جی کفر شرک ہر حرکن کی جو ہے برے عقائد سے اور برے اخلاقیات سے اللہ تعالیٰ دل کو پاک و پاک ادا کرے گا اور تجلیہ طلائی کے لیے اس کو آمادہ کرے گا تیسری خصوصیات اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اور اگر دشمن کو شیرینی پر کسی بھی میٹھے چیز پر پڑھ کر کھلایا جائے اس اسم کو تو وہ دشمنی سے بات آ جائے گا وہ آپ سے دشمنی نہیں کرے گا اس کے لیے تعداد یہ لکھا ہے بے شرط ہے کہ تین سو انیس مرتبہ پڑھا جائے یہ ضروری ہے فرماتی اس عدد کو پورا کرنے ضروری اس سے نہ کم زیادہ یعنی اگر کوئی شاید جیسے کوئی دشمن ہے ساتھ دشمن ہے ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتے ہیں اس کو تکلیف دینے پہ اس کا عدیت کرنے پہ اس کو پریشان کرنے کے اس کے ترقی دے کر اس کو حسد ہوتا رہتا ہے سے دشمنی کرتا رہتا ہے بیجائے تو ایسے دشمن شخص کو ہاں یہ جی شیرینی پر جو کسی بھی میٹھی چیز پر مٹھائیاں ہوں چینی ہو ان پر تین مرتبہ پڑھا جائے پھر وہ دشمن کو کھلائیں تو پھر جو ہے یہ اس کی دشمنی آپ سے ختم ہو جائے گا وہ آپ سے پھر دوستی کرنے لگ جائیں گے یا کم از کم پھر آپ سے دشمنی کرنے سے تو وہ ہاتھ اٹھائے گا اب آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جی کیونکہ اس دنیا میں جو نہیں انسان کہ کوئی نہ کوئی دشمنی آج کل کے دور میں خصوصا تو اس شعر کے اس دشمن کے شعر سے بچ کے رہنے کے لیے اس سے جو ہے اس کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہونے کے لیے اس حسم مقدس کو کسی میٹھی چیز پر سینے وغیرہ یا مٹھائیوں پر تین تو انیس مرتبہ پڑھا جائے تو پھر جو ہے اس کی دشمنی آپ سے ختم ہو جائے گا وہ دشمنی سے باز آئے گا جو اس خصوصیت کے دل میں لکھا ہے. چوتھی خصوصیت اس کا یہ لکھا ہے اسی اوراد فتح کی شرح میں مسافری میں ان کے عبارت یہ ہے مسافری میں تو بندن اس کے تو یہ لکھے یعنی حالت سفر میں اس جسم کو پڑھا جائے اس کے لیے کوئی تعداد نہیں لکھا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں مسافری میں اسم کو پڑھا جائے تو درماندگی اور آجزی سے نجات مل جائے گی بلکہ قریب نہ آئیں گے یعنی اس میں سفر میں آپ کو جو ہے کوئی بیماری کوئی مشکلات پریشانی ہو کے آپ کے سفر ادورا رہ جائے منزل محسوس تر نہ پہنچیں بیچ میں کوئی پریشانی ہو جائیں سفر باعث سے تکلیف ہو سفر میں آ ترقی پریشانی انسان کو پیش آ سکتی ہیں تو ان سب سے بالکل خیر و وعافیت کے ساتھ منزل محسود پہ پہنچنا چاہیں اور سفر میں کسی قسم کی تکلیف آپ کے قریب بھی نہ آنا چاہیں تو پھر اس عصم کو جو ہے کثرت سے سفر میں پڑا کریں فرماتے تو اس بات کا مراد یہ ہے کہ اسے جو ہے سفر میں کسی قسم کی پریشانی جو ہے ہوئے بغیر منزل محسود تک بغیر واحیت پہنچ جائے گا جو شغ سفر میں یہ مقدس قسم خود و سسرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو بخیر وافیت منزل محسود تک پہنچا دیں گے اسے سفر میں اس کے مال جان نام و شدت اور ہر چیز بالکل خیر و آفیت سے رہیں گے امن سے رہیں گے اور اسے کسی قسم کی پریشانی سفر میں لاحق نہیں ہوگا تو یہ تین نکات جو ہے خصوصیات کتاب شرح ہے اور رات فتح کے سفر نمبر پچانوے پہ ہے کہ یہ کتاب تالیف عنص الصابر صاحب ہے فتح نمبر پانچ جو ہے اور خصوصیات اور فیض نمبر پانچ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم پاک کو ہر روز اب اسی سے قریبی جو پہلے ذکر ہوا ہے زوال آفتاب کے وقت اس میں ہر روز لکھے ہر روز زوال آفتاب کے وقت پڑھیں تو اس کا دل صاف ہوگا انہوں نے کہا تو یہ بھی طالب الفیقر وال مطلب سے ہم مانگے تو اس میں فرماتے ہیں جو شغر جو ہے کو ہر روز زوال آفتاب کے وقت پڑھیں تو اس کا دل صاف ہوگا لیکن جو ہے اس میں جو تعداد جو بیان فرمایا ہے اس میں جو شروع میں انہوں نے فرمایا کتاب اسبا میں انہوں نے جمعہ کے دن فرمایا ہاں جی اور دوسرے میں انہوں نے جو ہے زوال کے وقت فرمایا تو لیکن اس میں تعداد جو ہے ایک سو ستر مرتبہ مطلب یعنی گویا کہ جو بندہ جو ہے ہر روز زوال آفتاب انسورش زور کا اول وقت ہونے سے پہلے زوال آفتاب کے وقت جو ہے اس مقدس کو ہاں جی ایک سو ستر مرتبہ پڑھا کریں تو اس کا دل صاف ہوگا دل صاف ہوگا کس سے ہر قسم کے جو ہے شرکۂ عقائش ہے کوہرے سے اسلام کے مقدم حق اور سچے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات اور وہم دل میں پیدا ہونے سے انسان کے دل کو پاک صاف رکھے گا اس کے دل جو ہے برح عقائد سے جو ہے منور ہوگا کیونکہ کامن اس کے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو انشا اس کے دل ہر کے برے اخلاقیات سے بھی پاک کو پیدا ہوگا اخلاق زوائم سے اس کا دل پاؤ اس کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہوگا حسد نہیں ہوگا بغض نہیں ہوگا کینہ نہیں ہوگا ہر کسی بھی قسم کے نفرتیں نہیں ہوں گی اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے معلوم کے ساتھ بلکہ ہر ایک اس کے دل میں اخلاق ہوں گے سانجے حسن زن ہوں گے اور اچھائیں ہوں گے اچھی سوچوں سے اس کا دل بھرا ہوگا اچھی فکر سے اس کا دل بھرا ہوگا دل و دماغ تو یہ بہت ہی مفید اِس لحاظ سے آج کے دور میں بیماریوں کا شکار خرسیہ نمبر شیف رحمد جو شخص نماز جمعہ کے بعد جمع اس کی جمعہ کے بعد اس اسم کو الین القدس کو اسم اسبو کے ساتھ یعنی اسبوح کے ساتھ جو ہے سبح کے ساتھ تو یوں کیا بن جائے گا یعنی القدس و یا اسبہ القدوس دونوں مقدم مخر ہو سکتے عام طور پر سبو القدوس ان میں بھی ہیں ہمارے تو اس القدوس یا القدوس و یہ مقدس دو اسم جو ہے روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے اسموں کو جو ہے تو فرشتہ صفات ہو تو یہ بندہ فرشتہ صفات ہوں گے ہے ہر کوئی گناہوں سے پاک برے حلاقے پاک ہر ہرے کے بارے میں اچھا سوچنے لگے گا کبھی بھی وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا ایسا پاک دل انسان ہوگا اس چھٹے خوش ہلے جو شخص نماز جمعہ کے بعد اس اسم کو یعنی اس القدوس کو اسم اسبو کے ساتھ یعنی ملائیں تو کہا القدوس وسبوح یا اسبو القدوس یہ دو مقدس اسم روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائیں جو شخص تو فرشتہ صفات ہو تو یہ بندہ فرشتہ صفات ہوگا فرشتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ پاک و پاک محلوخ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں فرماتے ہیں ہم اباد المکرم اللہ کے مکرم حق ہے لا یاسون معمر اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم کرتا ہے اس کا وہ کبھی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تو یہ تین خصوصیات جو ہے یہ دو خصوصیات جو ہے نمبر 5 اور چھ خصوصیات اصماء الحسنان نامی کتاب کی جو ہے اس کی سفر نمبر ایک سو چھے پر بھی ہے اور حرز سلیمانی نامی جو ہے تاوزات کی کتاب ہے اس کے سفر نمبر ایک سو پر بھی ہے ان دو کتابوں میں یہی دو خصوصیات ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے تھوڑا سا چند خصوصیات اور بھی ہیں چونکہ یہ پوری خصوصیات اس درس میں ایک درس میں نہیں آ رہا ہے لہذا بقیہ خصوصیات انشاءاللہ کل کے درس میں آلو تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان مقدس اسماؤ الحسن آپ کو صرف اس نیت سے پڑھیں کہ اس ہمارا دل پاک ہو ہمارے ایمان کو جھلا ملے ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے اور ہمارے دل میں اللہ کی معرفت ہو اللہ کی محبت تو اللہ نے جن عظیم ہنستیوں سے انبیاء سے شدین تھے شہداء سے صالحین تھے محمد وال محمد سے اللہ کے صالح بدوں سے اولیاء کرام سے مومنین سے جو محبت کا ہمیں حکم دیا معلومارے دل میں انہیں کہ محبت سے ہمارا دل سرشار ہو اللہ کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جی, محمد عالم محمد کی جو ہے معدد محبت سے ہمارا دل نورانی ہے قرآن پاک کی معرفت ہو اس مقدس کتاب سے ہمارا واسطہ ہو اس کتاب کو سمجھنے کی اس کے کماپ کو معرفت حاصل اس کے احکامات کو جاننے کے اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک جذبہ عطا فرمائے اور خوشن اللہ تعالیٰ کی نا حسنہ کی, کے نا اسماع کی معنی اور معرف سے مباحث سمحقیقی آغاؤ کر ان کے معنی سے ہمیں جو ہے کم و بیش انسان جس جس, جس کا لائق ہے متثر ہونے کی ان صفات سے متصف ہونے کی اللہ اور ان ان عصم الجنا سے فیضاب ہونے کی اللہ ہم سب کو تمام عثمان عالم کو تو ہی عطا فرما امین رب